فرتقی یومتا سماؤ بے تو خانی مبین تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھواں ایک بڑے کھلا روشن دھواں اس آیت کے بارے میں دو آزم عری جو ہیں امت کے ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا اور وہ احادیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا ہے یہ دس نشانیاں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی یا کہ بار دیگر ان میں دخان بھی ہے لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وہ بھی بڑے جلیل القرط صحابہ میں سے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد مکے میں جو قید پڑا تھا وہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ متوجہ ہو جائیں سنیں سنیں اور غور کریں کبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردا اور وہ دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹ جاتا ہے بہار یہ دونوں آراء ہیں اور کیونکہ دونوں صحابہ ہیں جلیل القدر صحابہ ہیں لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ, وہ صحیح ہے یہ میرے ندی درست نہیں ہے میرے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی فتقی جامکاتی سماؤ میں دخانی مبین یکشناس وہ دھواں جو ہے ڈھانپ لے گا لوگوں کو خاضہ عذاب العلیم اور وہ بہت بڑا عذاب ہوگا رب القشیف انذاب امنامن اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عداب کو ہم سے کھول دے دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے ان ذکر کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی اور رسیت اخذ کرنے کی کہاں ان میں ہے وقت رسول المبین جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے واضح کرنے والے روپشن ہر شیخ ہر حقیقت کو واضح کر دینے والے سمت مجھے ہو اور پھر انہوں نے منہ مو موڑا مو ہے ان سے پیٹھ موڑی ہے وہ کالو معلم اور کہا ہے نقل کہر کہر باشن معاذ اللہ یہ سکھایا پڑھایا وہ شخص ہے کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو محمد کو یا یہ کہ مجنون ہے ان کا کوئی دماغی تبالم ٹھیک نہیں رہا ہے یا کوئی آصیب کا جنات کا سایہ ہو گیا ہے معذ اللہ ان کاشف العزاب کلیلن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو دور کر دیں گے اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت سے قبل والا دھواں جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں ہاں یہ جو عذاب آتے ہیں فلاں رضی قند نہ ہوں رضاب لگنا دونوں اس میں امکان ہوتا ہے ان نقم لیکن تم لوگ پھر کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جیسے قوم کو ہم دیکھ چکے ہیں ساتھ اس قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ ذرا اس کو دور کروا دو اپنے نرف سے دعا کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہوگئے یومنطرب جس دن کے ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ یعنی بڑا عذاب جب آئے گا تب ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے خطرناک قبل ہوں قوم فرعون اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا رسول کریم ان کے پاس بھی ایک بہت با عزت رسول آئے تھے حضرت علیہ ان ادو انعدو عباد اللہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ہوں ایک امانت دار رسول میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے وہ اللہ تعالیٰ عل اللہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو یعنی میرے مخالفت کرو گے میں اللہ کا رسول ہوں اس کا نمائندہ ہوں تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے انی آتی میں مبین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی صنعت وہی نہیں ہو تو میں رب بھی وہ رب ترجمون اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے لیکن تم مانتے نہیں اس کو کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو تو میں تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو میرے خلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو فدارو اللہ قوم مجھے وہ پھر انہوں اپنے رب سے دعا کی کہ پرب ڈی یہ فرعون نہ اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے مجرم ہیں فاسلے میرے بادی اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل رات جاؤ لن انکم متبعون اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا تعاقب کیا جائے گا بطرکیل باہر رہا اور دیکھو جب تمہارے لیے ہم سمندر کو پھاڑ دیں گے راستہ بنائیں گے تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا بت رکیل باہر رہا اس یہ بھی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ ہو جائیں گے کم من جنات کتنے ہی باغات چھوڑے جو انہوں نے بنائے تھے بڑی محنت سے اور اویون اور چشموں چشمے سب چھوڑ کر نکل دائر غرق ہو گئے بزروئین اور کھیتیاں و مقام ان کریم اور کتنے آلہ گھر ب نامت اور کیسے کیسے ناز و نام کا سامان کانو فیحا فاکین جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے کزال ایک یوں ہوا وہ اور اسنا قومن آخرین اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا اور لوگوں کا فما بکت ارے تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین بماں قانو منظرین نہ پھر انہیں کوئی مہلک ملی ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المحین اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے کہ جس میں کے ای قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا وہ توجات دے دی بن فرعون فرعون سے انہوں کان علی من المسلفین وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا سرکش بھی بہت تھا ایک تو شخص صرف یہ کہ معصیت کا ارتقاب کرتا ہے گناہوں کا ارتقاب کرتا ہے حد سے گزر جاتا ہے لیکن سرکش بھی ہوتا ہے دوہرا دوہرا جرم وال قد عَلَى ہوں عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کوتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں معمول کیا اور واقعہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی دو مرتبہ سورہ بقرہ میں وواعد ہم پڑ چکے ہیں یا بنی اسرائیل کرمتی اللہ علم تو عالیہ فقو التم عالمین میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بکرا میں خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں پھر بھی توہین ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھیے کہ سواد اعظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوا کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں کہ جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی وہ آتے نہ آیات معافی ہے بلاؤ مبین اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دی تھی کہ جن میں ان کے لیے بلا الحسنا جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایسی آزمائش کہ جو انسان کی بھلائیوں کو اچھائیوں کو ابارے اور نکھار کر ظاہر کریں لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ مکے والے اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا چونکہ مکیس اڑتے ہیں اب آئے اولا یہ لوگ جو ہے لقلون وہ یہ کہتے ہیں ان ہی اللہ موت المان بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کی جو ہونے والی تھی باقی یہ کہ ہم اب اٹھنے والے نہیں ہیں دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا اور ہمارا بعد موت پر عقیدہ نہیں ہے فاتوب آبا ہے نا ان اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ ہم مان لیں گے اہم خیرون اب قوم و کیا وہ بہتر ہیں یا تمبا کی قوم یہ تمبا جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود اسی طریقے سے یہ تمبا کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ تھے ودین امن قبل اور وہ لوگ کے جو ان سے پہلے تھے اہلکناہ کانوں مجرمین ہم نے ان سب کو ہلاک کیا وہ سب سب مجرم تھے گناہگار تھے وہ ماں خلق نسماوات و ماں بینا لا بین آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے ماں بین ہیں کوئی کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا ماں خلکنا اللہ بالحق ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ ولاکن اکثر احمل لیکن ان کی اکثریت علم نہیں لگتی ان یوم الفصل بھی خاتون اجمعین وہ فیصلے کا دن یہ ان کے وقت معیت ہے ان سب کے لیے یوملا کوئی ساتھی دوست رفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا ولاحم یلسلون نہ ان کے کوئی مدد کی جائے گی إِلَّا اللہ الرحم اللہ شواس کے جس پر اللہ رحم فرما دے انزیز الرحیم یقیناً <Sess> وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ان نشدرت اور اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے زکوم کا جو درخت ہے تعام ال گناہ گاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں کل مہل بتول اور وہ جب بھوک کے باریک کھائیں گے حالانکہ لحاظ بد شکل ہوگا بد زیب ہوگا بد ذائقہ ہوگا بدمودار ہوگا لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر کھائیں گے لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر جیسے کہ پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا جیسے کہ پگلا ہوا تابہ کھولتا ہے کغل حمیم جیسے کہ پانی کھولتا ہے جبکہ خدو ہو فاتل ہو پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ اینڈ بیچوں بیچ جہن کی سب سب فوکرا سے بن اذابل پھر اس کے اس کے سر کے اوپر ذرا کھول پانی کے ترڑوں کا اغاب دو رخ چکھو نقان تلازید القریم یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو بڑے باعزت ہو اب ابو جہیز سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا تم تو بہت اکرتے تھے اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولت پر جائیداد پر بڑا فخر تھا اب چک ہو یہ مزاج ان نقان تلازید القریم ان نہ تم ترون یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے ان نظم الطقین افی امین اس کے برعکس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر پرسکون فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں یعنی بسون امن سند و لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی ہو یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے گاڑھا ریشم اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم وہ تو دوسرے کے سامنے رک کر کے بیٹھے ہوں گے کا ظاہر ایسے ہی ہوگا مذہب وجرہ ہوں گے ہم ان کی شادی کر دیں گے ان کو بیاہ دیں گے حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی گی جب وہ نفیحہ بالکل لفاق پھر وہ آرڈر کریں گے بنائیں گے طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز بڑے اطمینان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے لایا جو نفی المع عید المعتۃ الولا اب انہیں موت نہیں آئے گی تو وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ قیام ہوگا بابقاہ عذاب الجہیب اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذاب جہنم سے اللہ رب الجالا بن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کریں فض الم بل اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے یہ ان, ان کے امال بھی ہوں گے ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں اللہ کا فضل اس کا کرم اس کی رحمت بھی ضروری ہے ظاہر کا حو العظیم یقین یہ بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا النہ یہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تو ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی عربی زبان جو ہے کوئی شکیل نہیں ہے آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھیے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھرکم الفاظ رجوع سمجھیے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میری وکیبلری اتنی ہے لیکن اللہ کے نے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھے تو بہت سادہ سہل ممتنا جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں سہل ممتنا فساد و بلاغت کی معراج لیکن بہت آسان ہے بندما یس سرنا بلسانے کا لال تاکہ وہ اسے نصیحت اخذ کرے اس کو سمجھ سکے فرتقیب ان مرتقبون تو نا ابھی آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں پرتکیب اسی کے آ گیا وہ دخان المبین جو آنے والا ہے بویا تو اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ اب وہ عذاب تم پر جو آئے گا وہ عذاب جس کی عبداللہ ابد مسود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قید کا عذاب تھا بارک اللہ لی و فی و نفعنی و یاکم و وی ویات